شہید اسلام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ جی پہلے دعوے سے متعلق مدین کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں کہ مقام کا نام بھی مدیان تھا قوم کا نام بھی کیا تھا اور ان کو اصحب عکا بھی کہتے تھے جنگل تباہ یہ مدیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے وہاں جا کے وہ رہے ان کے نام بھی تھا وارسلنا ہر بھیجا ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو کالا قبلی پر میں میری قوم عبادت کو اللہ کی نہیں بات تمہارے کوئی باب الشواس کے ایک تو مشرق تھے دوسرا وہ یہ معاملات مہری ہیری پیری کرتے تھے تاجر لوگ تھے کسی کو کوئی چیز دیتے تو کم کر کے دیتے اور لیتے تو پوری لیتے یا بلکہ زیادہ لے لیتے تھے یہ حرکت تھی ان ہمارے علاقے میں ہے قصعلی گوشت والے ان سے گوش لو نا تو ایک کلو گوش لو تو دو چھٹان ضرور کم ہوگا ایسے بات لو ہیں ولاًمکیال اول میزاج اور نہ کم کرو تم ماپ کو اور تول کو یہ بھرتی بھر کے جو چیز دیتے ہو ماپ اس کو بھی کم نہ کرو سا کے اندر نہیں بھر کے دیتے میزان کو اینی عراقوں خیر ترغیب ہے بے شک میں دیکھتا ہوں تم کا سودہ حال تو شکر ادا کرو باََ خاف و علیہ یہ ترہیب ہے اور میں اندیشہ کرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب دن ایسے کا جو کہ گھیرنے والا ہوگا عذاب ایسے دن کا جو تمہیں گھیر لے گا ویا قوم یہ تاقید ماں سبق ہے بار بار اے میری قوم پورا کرو ماں تول کو انصاف کے ساتھ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 اللہ کا رزق جو بچ جائے پورا کرنے کے بعد بہتر ہے تمہارے لیے غروت موم باقی میرا کام تمہیں سمجھانا ہے میں تمہارے اوپر کوئی پہاڑ دار اور نگران تو نہیں ہوں قالو یا شعائب انعت انعد قوم شعائب علیہ السلام کثیر و تھے نماز بہت پڑھتے تھے اس لیے انہوں نے تانہ زنی کی اے شعب کیا یہ نماز تجھ کو حکم کرتی ہے تو جو ہمارے ساتھ لڑتا ہے گڑتا ہے کہ خیر اللہ کی پوجا نہ کرو معاملات کو ٹھیک کر دو یہ نماز تجھے سکھاتی ہے ان کاموں کا تو ہمیں حکم کر رہا ہے یہ مذاق نہیں دی استعنا کہنے لگے عیشعب کیا تیری نماز حکم کرتی ہے تجھ کو اس بات کا کہ چھوڑ دیں ہم ان مبودوں کو جن کی پوجا کرتے ہیں باپ دادا ہمارے او نتروں کا یا چھوڑ دیں ادھر بھی نتر و لفظ لگے گان نہ پالا سے پہلے یا چھوڑ دیں ان معاملات کو جو کر رہے ہیں اپنے مالوں کے اندر جو چاہتے ہیں ان کلام تحلیم اور رشید معلوم تو یار تو اچھا آدمی نظر آتا ہے لیکن باتیں ٹھیک نہیں کرتا ہاں بے شک تو حوصلے والا ہے نیک چلانا ہے مزاکن کا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 اس کے بعد عبارت مقدر ہے فعل یجوز علی انخال فہو تفسیر مظہری کا حوالہ ہے فعل ججوز علی انخال فہو یہ جزا معذوف ہے جب اللہ نے مجھے یہ دو بڑی نعمتیں دی ہیں تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کی مخالفت نہ کروں فعل یجوز علی انخال فہو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 تم دے کہ مخالفت کروں میں میں طرف اس کے کہ روکتا ہوں یہ ہے؟ ہے ہے کی نہیں کرنی پڑتی معنی غلط ملتا ہے. اے اللہ طاقت رکھتا ہوں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 اے میری قوم نہ سبب بنے واسطے تمہارے مخافت میری یہ کہ پہنچے تم کو مصر و سزاب کے جو پہنچا قوم لو کو قوم ہو قوم صالح کو اور نہیں قوم لوت کی تم سے بعید وہ بھی تمہارے سامنے ہے واسطہ فرو ربہ قوم ترغیب واسطہ فرو ربہ قوم اس کے بعد کیا مقدر ہے میرا شر کے بل معاشیت سمت و بولہ کئی دفعہ پڑا ہے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 اور بے شک ہم دیکھتے ہیں تو اس کا اپنے اندر کیا کمزور اکیلا ہے دو چار آدمی تھے اور اگر نہ ہوتا کنبھا کبیلا تیرا تو ہم سنسار کر دیتے تجھ کو اور نہیں تو ہمارے اوپر کوئی معزہ قال حضرت نے فرمایا اچھا میں اللہ کا نبی ہو کے معزز نہیں ہوں www, www, میری قوم معد ہے فرمائے میری قوم کیا کبیلا کنبا میرا زیادہ معزز ہے تم پہ اللہ سے میں اللہ کا نبی ہوں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 کہ آئے گا اس کے بعد عذاب رسوا کرے گا اور اس کو بھی جان لوگوں جو جھوٹا جو ہے انتظار کرو میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا اور جب آ گیا حکم ہمارے عذاب کا نجات دی ہم نے شعیب ہو یہ لکھو جی ثمرائے اتباع نجات دی ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے یہ ابھی مولوی صاحب ایک پوچھ رہے تھے کہ ایمان لائے تھے ساتھ اس کے اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں نا کہ ان کے ساتھ نہیں ایمان لائے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ رہتے تھے آگے ہمیں تو مانا یوں کرو گے نجات دی ہم نے شاعر کو اور ان مومنین کو جو ان کے ساتھ رہتے تھے اپنی رحمت سے وا حضرت الدین ظالم ہو انجام مشرقی لکھو یا انجام انعد لکھو دون جائز ہیں اور پکڑ لیا ظالموں کو سیاہ صرف سیاحہ تھا یا رنجوا بھی تھا زلزلہ بھی تھا اور ہولناک آواز بھی تھا ہو گئے اپنے گھروں کے اندر اندھے پڑے گویا کہ نامقیم خبردار دوری ہے واسطے قوم مدین کے جیسے دور ہے سمو بھئی جب وہ زلزلہ آیا تھا نہ کوئی چرسا پہلے سرحد کی طرف تو ساتھی کہتے تھے کہ نیچے زلزلہ ہوتا اوپر سے آوازیں آتے تھے ہالناک سنا ہوگا نا آک آوازیں آتے تھے وہی چیز ہے والد در صلی اللہ موسا یہ کتنا قصہ ہے جی ساتواں قصہ تیسرے دعوے سے متعلق کہ جس طرح موسا علیہ السلام نے جرت کے ساتھ مسئلہ پہنچایا تم بھی جرت کے ساتھ تبلیغ دین کرو ماں کی تباہ کرو ڈرو کہیں سے نہیں اور اب تا کہ بھیجا انہیں موسیٰ علیہ السلام کو اپنے موجات دے کے آیا تنا کے نیچے کیا لکھو جی موجات اور سلطان ان کے نیچے لکھو روب ساتھ اپنے موزات کے اور ساتھ روب کے اور غلبہ ظاہر کے اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا اکیلا ہے صرف بھائی ہے تو بادشاہ اس کا کو کچھ بگاڑ سکتا ہے تو اللہ ایک روب بٹھا دیا ہے اللہ بٹھا دیا کہ فرعون جیسا آدمی اس کو قتل نہیں کر سکا علاف فراؤن بھیجا فرعون کی طرف اس کے درباری کی طرف لیکن انہیں ابتباق کی فرعون کے حکم کی حالانکہ نات تھی رائے فرعون کی درست یا عمر کا من کیا کرو رائے حالانکہ نات تھی رائے فرعون کی درست یک دکوم ہو جاؤ انجام اتباع فرعون فراون کی اتباع کا انجام یہ ہے کہ آگے بڑھے گا فرعون قوم اپنی صدیا مت کے پاس لے جائے گا ان کو کس کے اندر نار کے اندر دوست کیوں کا امام بنے گا و بیسل ورد المعرود اور نار کیا ہے برا ہے گھاٹ وارد کیا ہوا ورد کا مان لکھو گھاٹ وہ پانی پینے کی جگہ بھائی دیہاتوں کے اندر پہاڑوں کے اندر وہ چشمے ہوتے ہیں یا نہیں وہ کیا ہوتے ہیں ان کے گھاٹ ہوتے ہیں پانی پینے کی جگہ ہوتی ہیں بڑی بڑی نہریں ہوتی ہیں سات بستیاں ہوتی ہیں تو ان کے گھاٹ تو فرمایا دوزہ برا گھاٹ ہے دوزہ کیا ہے جس میں وارد ہو گئے برا گھاٹ ہے برا ہے وہ گھاٹ وارد کیا ہوا دوزہ بہت بےو تابے کیے گئے اس دنیا کے اندر بھی لعنت دن قیامت پہ بھی کرون والوں پہ بے سر رفت المرف برا ہے انعام دیا ہوا رفت کا منع لکھو انعام برا ہے انعام دیا ہوا ان کو کس چیز کا انعام ملا لعنت کا لعنت یہ برا ہے انعام دیا ہوا ذالک من امبال پورا حکمت سس حصوں کے حکمت بیان کرنے کی حکمت ایک تو ہے اس بات رسالت کیا جی اس بات رسالت حضور کے رسالت ثابت ہوئی یا نہیں کہ حضور پرانے واقعات بیان کر رہے گزشتہ آپ وہاں تھے تو معلوم آپ اللہ کے رسول ہیں وہی ہے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 منہا قائم واسیر بعض بستیوں میں قائم ہیں اور بعض کی جڑ کاٹی گی قائم کون ہے مصر مس... مصر سے پھراؤن کو نکالا نا اور منی سرلا کے آباد ہو گئے تو بعض بستیوں کی جڑ کاٹی گئی یہ تمہارے سامنے قوم سمود وغیرہ اور نہ ظلم کیا ہم نے ان پہ لیکن تھے ظلم کیا انہوں نے اپنی جان پہ تو جن مابودوں کو وہ پکارتے تھے عذاب کے وقت کون کے کام آئے محبود کام آئے عذاب کے وقت نہیں آئے پما غلط پس کام آئے ان سے وہ معبود جن کو پکارتے تھے سیاہ اللہ کے کچھ بھی جب کے آ حکم تیرے رب کا اور نہ بڑھایا ان کو سوائے ہلاک کرنے کے وہی شرک ہے شرک میں ہلاکت ہی جی ہلاکت ہے وہ قدال کا حضور کا سنت اللہ سنت اللہ اور اسی طرح گرفت ہے تیرے رابطے جب گرفت کرتا ہے بستیوں کو جرا لے کے ظالم ہوتی ہیں واقعی گرفت تو اس کی دردناک ہے سخت ہے علیمن من دردناک ان فی کا بے شک بیچ ان قصص کے ظالکہ مشعارل ہے کون بنیں گے سارے قصے مذکور کی تعبیر میں بے شک ان قصوں کے اندر اب عبرت ہے میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس بات رسالت بھی اور دوسری کا عبرات ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے عذاب آخرت سے مستفیدین لکھو خوف عذاب الآخرت مستفیدین ذالک کا یومن تخویف عقربی یہ آخرت ضال کا سے مراد آخرت ہے یہ آخرت وہ دن ہے کہ جمع کیے جائیں گے واسطے اس کے لوگ اور یہ دن ہے حاضری کا ساری دنیا حاضر ہوگی باقی وہ سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گی قیامت تو فرمائیں نہیں مؤخر کرتے اس کو مگر ایک میاد مقرر تک یوم یاد جس دن وہ میاد آئے گا شدت یوم قیامت لکھو کو جس دن وہ میاد آئے گا نہ بات کر سکے گا کوئی نفس مگر ساتھ حکم اللہ کے اجازت کے ساتھ پامن و شکیم اقسام الناس اقسام الناس لکھیں ان میں سے بعض لوگ بدبخت ہوں گے بعض کیا ہوں گے پم لدین شکو انجام اشکیا بدبختوں کا انجام جو بدبخت ہوں گے وہ نار کے اندر ہوں گے لہم پیاہ واسطے ان کے اس نار کے اندر زفیروں و شہی چیخنا اور دھاڑنا ہوگا یا یوں لکھو چیخ و پکار واسطے ان کے بیچ اس نار کے چیخ و پکار ہوگی بھائی ظفیر کہتے ہیں گدے کے پہلے آوازے کو اور شہی کہتے ہیں آخری آوازے کو گدھا پہلے بڑا آوازہ کرتا ہے ہینتا ہے نا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 اب بعض لوگوں نے اس کا غلط مانا لیا ہے کہ جتنے تک آسمان زمین ہوں گے یہ تو آسمان زمین ختم ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ان کے لیے ہمیشہ ہی نہیں ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ با بھائی ایک عرفی معنی ہے عرف کے اندازے سے کہتے ہیں کہ یہ چیز اتنے تک رہے گی جتنے تک کیا ہیں آسمان زمین یعنی ہمیشہ یہ کنایا ہے ابدیت سے کس سے کنایا ہے ہاں تفاصر نے لکھا میں لکھواتا ہوں ہمیشہ رہیں گے بیچ اس کے نار کے اندر کیونکہ ماب دامت سماجوانہ مانا ہمیشہ اگر نہ کریں تو خالدین کے خلاف نہیں پڑے گا خالدین تو ہے یعنی جب تک ہوں گے آسمان زمین نیچے لکھو محاورہ ابدیت سے देवल्यو, देवल्यو, देवल्यو, देवल्यو, देवल्यو, देवल्य। تمام تفاصیر والے یہ لکھتے ہیں اللہ ماشا رکھو مگر جو چاہے رکھتے رہ کہ اللہ نے اپنی مشیت اور قدرت کا بیان کیا ہے کہ اگر میں چاہوں تو ان کو دو داخ سے لوں میری مشیت کے تحت ہے یہ چیز لیکن میں چاہوں گا نہیں بار بار کہہ چکا وہ ہمیشہ رہیں گے بے شک ربتلا کرنے والے جو ارادہ کرتا ہے سو دوں انجام سادا سادا نہیں لکھ سکتے تو سعادت مندوں کا انجام جو سعادت مند ہیں جنت میں ہوں گے ہمیشہ رہیں گے جب تک ہوں گے آسمان زمین مگر جو چاہ رہا تیرا یہ بخشش ہوگی غیر منقطع مجزور منقطع غیر منقطع فلاں فی میری یہ جی چوتھے دعوے سے متعلق ہے فلا تو کفی میری سے یہ قصہ نہیں ہے آپ نے پڑھا ہے اس کے اندر نظم و درن میں کہ ایتے ہیں چوتھے دعوے کے مطالعے چوتھا دعویٰ یہ تھا کہ یہ اناد کی وجہ سے قرآن کو نہیں مانتے توحید کو نہیں مانتے کون کافر لو دلائل سے توحید واضح ہے قرآن کی صداقت واضح ہے لیکن ضد و اناد کی بنا پہ نہیں مانتے فلاۃ کفی مری یا تن بر اناد کفاقر بر اناد کفاق پس نہ ہو تو ہے مخاطب بیچ شک کے عام مخاطب ہے اس سے کے پوجا کرتے ہیں یہ لوگ حضور تو شک میں نہیں پڑتے تھے نا نہیں پوجا کرتے مگر جیسے پوجا کرتے آئے باپ دادا ان کے بلا دلی نیچے بلا دلی لکھو